السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعلمه إن الحمد لله نحمده ونستعلمه ونستغفره مدو نو رنفیہ آتی ہا دل محمد سلو و آج و سلسمن بشیم ون زیرن بین ید من واسیبولہ نفس ہو رسولہ النصال الله هربَّنا يجلَنا من, من يتي وَيُتيِي رشور النَّصال الله هربَّنانْ يجلَنا مِ يث وَيتيِي به وَلا اللہ محمد صلی سب نام محمد و ادوالی و ظبی ویت علی وصحابی واہی علادین و بارق و سلم افضل صلا واطق و اصقا پل كَمَا کورو نفلاندرشک ون دادرا باگو پیا الله ان خیر الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث الانبياء عليهم السلام اجمعين وخير السنن سنه محمد بن النبي عليه واله وسلم تسليما كثيرا وخير الامور وسطها الا وان النياحه من امر الجاهليه وَالشَّرَّ الْعُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دُلَالَةٍ وَكُلَّ دُلَالَةٍ فِي الْنَارِ اللَّهُمَّ انْفَعَنَا بِمَا أَلَّمْتَنَا وَأَلِّمْنَا مَا يَنْفَوْنَا وَزِدْنَا عِلْمًا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علم سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفه ونفسه ان الله لا یُفَرِّنُ یُشرِک بِهِ وَیُفَرِّمُ ما دون ذلک لِمَن یَشَاءُ وَیُفَرِّمُ ما دون ذلک لِمَن یَشَاءُ وَمَن یُشرِک بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرَأَ إِثْمًا عَظِيمًا وَقَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالٰى وَمَن یُشَاکِکِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ وَیَرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَحَنَّمْ وَسَاءَتْ مَسِيرًا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدَّ اللَّهَ دُلَالًا بَعِيدًا ہم سب مسلمان شرک سے اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں اس لیے کہ شرک اکب القبیر اور ازلم الظلم ہے جناب الکمان علیہ السلام نے اپنے وسایہ میں اپنے بیٹے کو ایک وسیعت یہ فرمائی لا کش بل انشر بلزم ماضی قلوہت کے لیے یہ لازم ہے کہ الہ میں من جمی الضوح کمال مطلب پایا جائے اللہ تبار قسم و بعال کی ذات اقدس ہر لحاظ سے ہر طرح منجمیل وجوہ قابل ہے اور ہر قسم کا کمال اللہ تبار قسم و بعالی میں پایا جاتا ہے خوف کہ اس سے بڑھ کر غضب کہ اس سے بڑھ کر اللہ کسی کے ہاں غضب کا تصور نہیں رحمت کہ اس سے زیادہ کسی کے پاس رحمت نہیں ہو سکتی پناہ کہ اس سے بڑا کوئی پناہ دینے والا نہیں اور دعاؤں کو سننے والا اور مشکلات کو ہٹانے والا آجات پوری کرنے والا اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے ہر طرح کا کمال ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی میں پایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ لفظ اللہ کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں ممکن ہی نہیں دنیا جہان کی جس زبان میں آپ لفظ اللہ کا مفہوم ادا کرنا چاہیں تو یہ ناممکن فارسی کا لفظ خدا ہر جن لفظ اللہ کے مترادف نہیں انگریزی کا لفظ باد ہر جن اللہ کے لفظ کی ترجمانی نہیں کرتا دوسرا لفظ فارسی زبان کا یزدان کسی لحاظ سے بھی لفظ اللہ کا ہم معنی نہیں ہے ہندی زبان کا لفظ رام ایشور کوئی بھی اس لائق نہیں کہ اسے لفظ اللہ کا معنی قرار دیا جا سکے جن لوگوں نے لفظ اللہ کی تشریح کی انہیں ایک لفظ میں نہیں پوری ایک عبارت کا سہارا لینا پڑا ایسی ذات جس میں ہر قسم کا جلال ہو جس میں ہر قسم کا کمال ہو جس میں ہر قسم کا جمال ہو جامع جلال و جمال و صاحب ہر کمال جنہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا انہیں پورا ایک فکرا استعمال کرنا پڑا کہ جامع جلال و جمال ایسی ذات جو ہر جلال اور جمال کی جامع ہے وہ صاحب ہر کمال اور جس میں ہر کمال پایا جاتا ہے ایک لفظ کسی اعتبار سے بھی لفظ اللہ کا مفہوم ادا نہیں کرتا کسی دوسری زبان میں اسی لیے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اللہ تبار قسم تعالیٰ کا کے لیے لفظ خدا کا استعمال ناجائز ہے اللہ کی ذات اقدس کے لیے لفظ غور کا استعمال ناجائز ہے اللہ کی ذات اقدس کے لیے یزگاں کا استعمال جائز ہے اللہ تبارک تبارکس محبت عالیٰ کا محموم ادا کرنے کے لیے رام اور ایشور کہنا بالکل ممنوع اور حرام ہے اس کی شرعن کوئی اصل نہیں ہے خدا جن لوگوں نے اس کا بڑھ چڑھ کر ترجمہ کیا انہوں نے کہا خود آ کا محفوظ ہے یعنی جو ذات خود ظاہر ہو اپنی ذات پر خود دلیل ہو یعنی خدا زیادہ سے زیادہ عربی زبان میں اللہ کی صفاق میں سے لفظ ظاہر کا ترجمہ ہو سکتی ہو بل اکبر ابل آخر یہ لفظ ظاہر کا ترجمہ بن سکتا ہے یہ لفظ اگر اس کو قرار دیا جائے لفظ اللہ کا حرجت یہ مانا نہیں ہے یزدان ایسی شہ جو ہر وقت پانی پر تیرتی رہے جس کا اپنا کوئی مستقل ٹھکانا نہ ہو ایران کے مجوسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت سے قبل کائنات کے دو خالق مانتے تھے ایک نے روشنی پیدا کی دوسرے نے اندھیرا پیدا کیا ایک نے نیکی پیدا کی دوسرا برائی کا خالق ہوا ایک نے اچھائی پیدا کی دوسرے نے اس کے مقابلے میں برائی کو رکھ دیا جس کو وہ روشنی کا نیکی کا اور اچھائی کا خالق کہتے تھے اس کا نام یزدہ یہ مجوسیوں کے ایک خالق کا نام ہے اللہ تبارک تبار قسم تعالیٰ کا نام نہیں ہے اگرچہ فارسی شعرا نے ہمارے ملک کے وہ شعرا بھی جنہوں نے فارسی زبان میں شیر کہے جیسے اقبال انہوں نے اس لفظ کو بکثرت استعمال کیا ہے مگر یہ لفظ اللہ کا مرادف نہیں ہے یہ مجوسیوں کا ایک خالق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کیونکہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی بھی نفی کر دی کہ روشنی کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اور اندھیرے کا پیدا کرنے والا اور سورا نام کی ابتدا جہی سے ہو رہی ہے الحمدللہ الحمد للہ فلک سماوات ورش ظلمات وون سم البی نہ ہما قسم تعریف ص اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان پیدا کیے اور زمین بنائی اور جس نے اندھیرے اندھیر پیدا کیے اور روشنی بنائی یعنی اللہ تبارک قسم ہوا تارا فرما رہے اندھیرے پیدا کرنے والا اور روشنی بنانے والا کتنے ہیں وجہ الگ ظلمات ون نور سمین کام یاد ہے نور کافر ہے جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے یہاں یہ تو ایک ریت ہے فلاں صاحب بالخصوص علماء میں فلاں صاحب کون ہے یزدانی یزدانی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے تبارک تبارکسما تعالیٰ کی طرف نسبت مجوسیوں کے خالق کی طرف ہے اللہ تلّہ کا مانا کسی بھی دوسری زبان میں ایک لفظ میں ممکن ہی نہیں ہے شروع سے آج تک جتنے محسرین نے قرآن کریم کی تفاشر لکھی ہر ایک کو لفظ اللہ کی تشریح کرنے کے لیے پوری پوری عبارت کا سہارا لینا پڑا اتنے فکرات لکھنے پڑے اور اتنے فکرات لکھنے کے بعد بھی یہ کہا کہ اللہ تبارکس محبت کے لفظ کا محموم ادا نہیں ہو سکا اور ہو بھی نہیں سکتا کہ لفظ اللہ اتنا کثیر المانا لفظ ہے کہ مفسرین رحم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبار قسم و تعالیٰ کے جتنے اسمائے حسنہ اور جتنی صفات قرآن کریم اور آبادی سے مبارکہ میں ذکر ہوئی یا اس سے پہلے آسمانی کتابوں میں اللہ تبار قسم و تعالیٰ نے اپنے نام بتائے یا اپنے کسی نیک بندے کو بتائے یا پھر اللہ نے آج تک کسی کو نہیں بتایا اپنا کوئی نام اللہ کے ایسے نام بھی ہیں جو آج تک اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں بتایا اور یہ صحیح حدیث میں ہے عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دل دعا کر رہی ہے اور کہتے اللہ معنی اث آلو کا بکل اسمن ہوا لگا سن رہا ہے اے اللہ میں تجھے تیرے ہر اس کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتی ہوں جو نام ت نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے اپنا نام رکھ لیا ہے او انگل کہو فی کتابک یا تو نے اپنا وہ نام اپنی کتاب میں نازل کر دیا ہے او الم من, من خلک یا اپنا وہ نام ت نے اپنی مخلوق میں سے کسی بندے کو سکھا دیا ہے سر تب ہی فی علم غیر اہم یا اپنا وہ نام جو تم نے آج تک کسی کو نہیں بتایا اپنے ہاتھ چھپا کے رکھا ہوا میں تجھے تیرے اس نام کا بھی واسطہ دے کے تو سے سوال کرتی محمد الرسول اللہ صلی سلم افیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی نے ہاں دعا کے یہ الفاظ سن رہے آپ نے نفی نہیں فرمائی کہ عائشہ ت نے غلط بات کہی عائشہ صدیقہ طاہرہ تگی رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کر رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ تو نے اللہ کو اتنا بڑا واسطہ دیا ہے آپ اس سے مان کیا مانگنا چاہتی ہے تاکہ تجھے ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو پہلی آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں پائے گئے کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو سکھائے کچھ نام ایسے ہیں جو قرآن کریم میں اور احادی سے مبارکہ میں موجود ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ نے آج تک جل جلال کسی کو نہیں بتائے مفسرین کہتے ہیں اللہ تبار قسم و تعالیٰ کے جتنے نام پہلی کتابوں میں تھے جتنے نام اللہ تبار قسم و تعالیٰ نے اور اپنی جتنی صفات اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو سکھائیں یا جتنے نام اور جتنی صفات قرآن کریم میں نازل کی یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی اور ان کا حدیث پاک میں ذکر ہے یا جتنے اسما اور اسماؤ و صفات اللہ نے آج تک کسی کو نہیں بتائے لفظ اللہ ان تمام اسماو صفات کا مجموعہ ہے اب کیسے ایک لفظ میں اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے کیسے ایک لفظ میں اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے آپ کہیں اے میرے خدایا کہیں آپ کی مرضی ہے اس کے مقابلے میں اے اللہ کہیں یہ بڑا جاندار لفظ ہے اے میرے خدایا میں کوئی وزن نہیں ہے تو اللہ تبارے کو سنہ متعالا معبود ہے اس کے معبود ہونے کے لیے جو سب سے بڑی خصوصیت ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اس میں من جمیل وجوہ کمال مطلب پایا جاتا ہے ہر لحاظ سے اسے جس خوبی کے اعتبار سے دیکھو وہ خوبی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ اس چیز کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس خصوصیت کا تقاضا یہ ہے کہ ساری کی ساری عبادت صرف اللہ وحدہ لاہجنی کے لیے ہو اور کس کو, کسی کو اس کا حصہ دار نہ ٹھہرایا جائے ہر قسم کی تعظیم اللہ کے لیے ہر قسم کا اجلال اللہ کے لیے ہر قسم کی خشیت اور دعا اللہ کے لیے ہر قسم کی امید اور انامت اللہ کے لیے ہر قسم کا توکل توبہ اور استعانت اللہ سے اور نہایت محبت نہایت تزل اور آجمی کے ساتھ اللہ کے لیے اور یہ تو ہے عقلم بھی اور شرم بھی اور فطرتن بھی کہ ہر قسم کی عبادت اللہ شریقل ہو کے لیے ہو اور عقل بھی منع کرتی ہے اس بات سے شرح بھی منع کرتی ہے اور فطرت بھی منع کرتی ہے کہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو کیوں اگر اللہ کے سوا آپ کسی کو پکاریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کمال اللہ میں سننے کا پایا جاتا ہے اتنا ہی آپ نے اس میں تصور کر لیا تو اس کا معنی کیا ہوا اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ نے اس صفت میں اللہ کی اس سفتے کمال میں اس آدمی کو اللہ کے برابر ٹھہرا لیا اس کا شریک بنا لیا اسی کو عربی زبان میں نب کہتے ہیں جسے کہا فلا تجارو اللہ تم تاجو میں کہتا ہوں یا اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے قسم و تعالی کو آسمان سدرت التحا اور اس سے اگلی مسافت سننے سے روک نہیں سکتی یہ اس کو پکارنا دور اور نزدیک پہ ایک جیسا ہے ٹھیک آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی یہی عقیدہ لیے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بودے مسافت جتنا آپ کے روزہ اتحد تک ہے اور جتنے درمیان میں پردے حائل ہیں اور جتنے درمیان میں جنگلات اور دریا اور سمندر ہیں کوئی چیز بھی آپ کو سننے سے روک نہیں سکتی جب آپ نے یا رسول اللہ کہا تو گویا سننے کی صفت میں محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی کامل مان لیا جتنی کامل اللہ کی ذات اقدس ہے یہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو ند بنانا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے अकल मना करती है इस बात से शरा मना करती है इस बात से फितरत मना करती है इस बात से मोहम्मद रसुल्लासलम अपने ऐज हयात में भी बात बातें आपके कानों की इनकी हद बुरी थी जो सुनने की है लोगों की दूर बोलने वाले लोगों की बातें नहीं सुनते थे اگر اپنی حیات مبارکہ بھی نہیں سنتے تھے اب کیسے سنتے ہیں اللہ تبار و تعالیٰ کتنا سننے والا ہے کتنا جاننے والا ہے افیفہ کائنات سیدہ آئے سا کا طاہرہ طیبہ رلی اللہ تعالی نہ کہتی ہیں کہ ایک بی بی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے اگر رسول اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے نبی سویا ہوا ہو تو امتی اسے جگانے کا حق نہیں رکھتا اس لیے کہ نبی کا خواب منزلہ ہے وہی ہوتا ہے ممکن ہے نبی خواب میں اللہ سے کچھ حکم وسول کر رہا ہو اور امتی اس کو جگا کے اس وحی کا سلسلہ منقطع کر دے بی بی کہتی ہے دروازے پہ درست دیں کہ آئشہ رسول اللہ کدھر در ہے یہ خولہ بنت ازور ہے اس بی بی کا نام اپنے خامد کی کوئی شکایت لے کے آئی ہے آپ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول سوئے ہوئے ہیں بی بی کہتی ہے آشا جگاتی ہے کہ میں جگانے والے سے کہوں فرمایا میری تو ہمت نہیں کہ میں رسول اللہ کو جگا سکوں اللہ اتبار کو سن ہوا تعالیٰ نے بیدار کر دیا اپنے پیغمبر کو بی بی آگے آگے کے آگے رات کے بغیر شکایت کر لی اور کام میں باتیں میری کار میں حضرت عائشہ کہتی ہے ہجرے میں بیٹھی ہوئی ہے میں بھی اسی اجرے میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں باتیں کر رہی ہے مجھے باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں یہ کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتی ہے کہ کون سے مسائل ہیں اس کے یہ عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ ہے طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی نا جن کے حجرے میں بیٹھی ہوئی بی بی کی باتیں ام ین کو سنائی نہیں دے رہی مگر اللہ تبار قسم تعالیٰ آسمان سے فرماتے قبض اللہ, قول اللہ اے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبار قسم تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جس کی باتیں حجرے میں بیٹھ کر بھی آئسہ نہیں سن رہی تھی تو زیادہ ہوا فیر ہاں دب سکی اللہ و اللہ وہ اللہ اپنے خامد کی شکایت کر رہی تھی اپنے خامد کے بارے میں کچھ مسائل پوچھ رہی تھی فرمایا ماں سنتی ہے سنے نہیں سنتی نہ سنے میں मैं اللہ نے خوارش میں اس کی باتیں سن لی ہے اللہ کا سننا سننے میں کمال ہے دیکھنے میں کمال ہے مدد کرنے میں کمال ہے ہر لحاظ سے من جمیل جو اس کی ذات اقدس میں کمال مطلق پایا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں میری مدد کر مدد کرنے کے اعتبار سے بھی اللہ اعتبار کسم ہو کی ذات اقدس میں کمال مطلق ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہی جس قدر اللہ مدد کرنے پر قادر ہے یا علی مدد کا ہم نے اتنی ہی مدد علی بھی کر سکتا ہے یعنی اس صفت میں اللہ تبارت سو و تعالی علی برابر ہو گئے یہی ہے مرد کا ترجمہ ند ان ای شبی ہو مرد کا ترجمہ محسرین نے کیا کیا ہے ندو ہو ایشی ہو یعنی اس جیسا جیسا وہ ہے اس جیسا فلان ان فلان فلان سلام کا ند ہے اس کا معنی کیا ہے ایس بھی ہوں یا ہوں یعنی اس کی شبی ہے اور اس جیسا ہے اللہ تبار قسم و تعالیٰ کہتے ہیں لہسا کا مسل ہی شاید میرے جیسا کوئی نہیں ہے ہر لحاظ سے من جمیل وجو اللہ تبار قسم و تعالیٰ کی ذات اقدس میں کمال مطلب پایا جاتا ہے جلال اتنا کہ اس, اس سے بڑھ کر کہیں جلال نہیں ہے جمال اور محبت اس قدر کہ اس سے زیادہ کہیں محبت کا تصور ممکن نہیں ہے اور ہر قسم کا کمال اتنا کہ اس سے بڑھ کر کسی کما, کسی کے ہاں کمال کا تصور کرنا بھی حرام ہے جب یہ اللہ تبارک و تعالی کی خصوصیت ہے تو پھر اسے بہت برا لگتا ہے اس مہربان رب کو کتنا مہربان ہے ذرا غور کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں دیکھا صحابہ اکرام رضی اللہ ال مجمعین ایک بچے کو پکڑ کے لے آئے ہیں بچہ ایک صحابہ کے ایک ہجوم میں بیٹھا پڑا ہوا رو رہا ہے ایک عورت دور سے دوڑتی ہوئی آئی بالکل ہلاس باستا ہے وہ عورت اس نے نہیں دیکھا اتنا بڑا مجمان اتنا اجتماع میں اپنا سطر کھولنے لگی پھر اس نے چھاتیوں سے کپڑا اٹھایا اور بچے کو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لگا دیے یہ اس کی ماں ہے آپ علیہ وسلم صحابہ کے سے مخاطب ہو گئے پر میں ہی تارے حتن والا میرے ساتھیوں کیا خیال ہے کہ اگر اس بی, بی سے یہ کہیں کہ اپنے اس بیٹے کو آگ میں پھینک دے تو پھینک دے گی یا رسول اللہ سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ اپنے اس بیٹے کو ہرگز آگ میں ڈالنے والی نہیں ہے فرمایا میرے ساتھی ہو جتنی اس کے دل میں اس کے بیٹے کی محبت ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ قبار رسم ہوا تعالیٰ اپنی, اپنی مخلوق کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اتنا مہربان رب اگر یہ اعلان کرے کہ ان اللہ کبھی کہ اللہ تعالیٰ مشرق کو ہر دن لاس نہیں کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ مشرق نے اپنے اتنے مہربان رب کو اتنا ناراض کیا کہ اس سے زیادہ ناراضگی کا تصور ممکن ہو اس لیے صرف اقبال قبیل اور عظلم ظلم ہے اتنا مہربان قرآ کریم کہتا کل مماثمات وے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو زمین اور اسمان میں جو کچھ ہے کس کی ملکیت ہے یہ کل اللہ پھر خود ہی کہو یہ ساری ملکیت کس کی ہے مکانی بھی اور زبانی بھی اللہ کے فرما کاٹا علی الفر الرحمہ اللہ کہتے ہیں کاٹا علی الفر الرحمہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت اپنے بندوں پر رحمت کرنے کو لکھ لیا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحمت کرے گا بخاری و مسلم کی صحیح حدیث میں ہے جب اللہ تبار قسم ہوا تعالیٰ نے زمین آسمان پیدا کیے عرش پیدا کیا تو اللہ نے ایک نوشتہ لکھا جو اللہ کے عرش پر لکھا ہوا جملہ ہے اللہ کے عرش پر یہ نہیں لکھا ہوا یہ بات یاد رکھ لو کہ آدم علیہ السلام نے اوپر نظر اٹھائی تو کہا اللہ تجھے ایک ذات کا وابطہ ہے جس کا نام تیرے عرش پر تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے یا تجھے پنٹن پاک کا وابطہ ہے اللہ کے عرش پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اس کے سوا کہ ان رحمتی غلبت اللہ غذبی ان رحمتی سبقت اللہ غذبی میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے یہ روایت من گھڑت من گھڑت کا معنی نہ سمجھ آ سکے تو بے بنیاد بے اصل خود ساختہ بناوٹی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر اتارا گیا تو آدم علیہ السلام نے اللہ تبارکس مو تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تجھے محمد کریم کا وابطہ ہے مجھے معاف کر دے تو تجھے کیسے پتا چلا کہ وہ محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہا جب ت نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے تیرے عرش پر یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول تیرے نام اللہ کے ساتھ محمد کا نام ملا ہوا ہے اس لیے میں نے تجھے اس کا واپسہ دیا اور ہمارے اتنا اچھری دوست کہتے ہیں وہ ان پر پنٹر پاپ کے نام بھی لکھے ہوئے تھے یہ من گھڑک بے بنیاد بے اصل روایت ہے اللہ اخبار صوح و تعالیٰ کے قرآن کے بھی خلاف ہے اللہ کہتے ہیں آدم کو زمین پر اتارا توبہ کے لیے آدم روتا تھا اور آدم نے اللہ سے ہی کلمات کلما سیکھے فطلب کا آدم میں ربد ہی آدم الحمات آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے یہ پہلے پارے میں کہا آٹھویں پارے میں وہ کلمات بھی بیان کر دیے آدم اور حقبا دونوں کہتے تھے ربنا گلندا انخوشنا فلنا و کرنا میرے اللہ تبارک ہے کہ آدم کہتا تھا ربنا گلم ان خوشنا مولوی کا واسطہ ہے محمد کریم کا وسلم یا پنچن پاک کا واسطہ ہے اب میرے لیے آپ کے لیے فیصلہ کرنا کچھ ناممکن نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہے وَمَنْ ازبق مِنَ ہے حدیفہ وَمَنْ ازبک مِنَ اللہ ہے سب سے سچی بات میرے اللہ کی تبارے کو سنو بتا اللہ کہتا ہے اور آدم علیہ السلام نے اللہ سے کون سے کل مفت سیکھے اللہ کی عرش پر کچھ نہیں لکھا ہوا اس کے سوا حدیث پاک میں آتا ہے انحمتی سبقت آلہ ذری میری رحمت میرے غرب پر سبقت لے جا چکی ہے مگر بھی اللہ و تعالی پر کسی نے یہ رشتہ اسے لکھ کے نہیں دیا اللہ اس کلمے کے سامنے مجبور نہیں ہے یہ اس کا اپنا ذاتہ ہے جب چاہے اس کو توڑ سکتا ہے جس کے لیے چاہے اس کو توڑ سکتا ہے اللہ کہتے ہیں رحمت اس نے اپنے نفس پر خود تم پر رحمت کرنے کو لادم قرار دے ہے نہمت آمد کے بال تمہیں جمع کرے گا لا رہے باقی جس میں ان کے آنے میں کوئی شک نہیں اللہ بھی نقاصا ہوں تو ہم جو لوگ اپنے آپ کو نقصان میں خسارے میں ڈال چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے مسئلہ سمجھا دیا اللہ تو بھائی قسم ہوتا کہ اتنا مہربان رب اور اعلان کرے قرآن کریم میں معذون زالقلم شاہ یہ صرف اگر حالت صورت پر مر جائے اور مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق منسر نہ آئے تو اللہ تبارکسن و تعالہ اسے کبھی کسی صورت میں بھی معاف نہیں فرمائیں گے اتنا مہربان رب اگر یہ اعلان کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صورت اللہ کو اتنا اللہ کے غصے کو اتنا بڑکانے والی چھ ہے کہ اس سے زیادہ اللہ تبال و تعالی کو کسی بھی پر گھا نہیں جاتا مشک اللہ تبار و تعالی کو اپنے شروع کے ذریعے سے سب سے بڑھ کر ناراض کرتا ہے صورت سے بچنے کی معاہدوں کو بھی دعا کرنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو توحیب کی توسیق عطا فرمائی مواہد ہے آپ تو آپ کہیں کہ چلو جی میں تو مواہد ہو گیا ہوں آپ دیکھیے ایک شخص کو میں قرآن کریم میں ایسا دکھاتا ہوں جو امام الحفا ہے جن لوگوں نے اللہ ساری دنیا سے اپنا منہ موڑ کے صرف اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا لوگوں کے امام ایسا شخص جسے پران کہتا ہے ہند ابراہیم اکان ان تن کون تر لملہ ہے ابراہیم اکیلا ایک طرف اور ساری مخلوق کو ایک طرف ابراہیم تھک پر بزری ہے کون ہے ابراہیم خلیم اللہ علیہ السلام مسلم شریف کی صحیح حدیث میں ہے محمد الرسول مسجد نقوی میں تشریف فرما ہے ایک شخص مسجد سے اندر داخل ہوا کہنے لگا گاہ کا خیر البریہ گیا جو شخص بیٹھا ہوا ہے نا یہ سارے جہانوں سے ساری مخلوق سے افضل ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے خیر البریہ جاتے ابراہیم ساری مخلوقات سے بہتر صرف ابراہیم خلیل اللہ علیہ الگ صحیح حدیث محدسیم نے اس کی تشریح کی ہے بعض محدث کہتے ہیں کہ اس وقت کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں تمام انبیاء سے افضل ہوں بہتر ہوں جو کچھ بھی ہے بہرحال ابراہیم خلی اللہ محمد رسول اللہ کے باپ ہے اس اعتبار سے گھر بھی پہ اتر خیر عمری ابراہیم رسول اللہ کے اپنے الفاظ ہے علیہ السلاۃ وسلام اور ساری مخلوق سے بہتر ابراہیم خلی اللہ علیہ السلام یہ ابراہیم خلی اللہ جن اللہ کہتے ابراہیم کان امت اللہ حلیفہ یہ ابراہیم خلیل اللہ جن کے بارے میں اللہ تباہ ولا ابراہیم کالمات ان کا آتن ہن کال یہ ابراہیم خلی اللہ جن کے لیے اللہ اعلان کر کے کہتا ابراہیم آج تک جتنے انسان زمین پر آئے کوئی بھی اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا ابراہیم کے سوا یہ ستائشواں پارہ ہے سو نجم اٹھا کے دیکھے وہ ابراہیم اللہ بھی وفا کہا ابراہیم نے وفاداری کی حد کر اللہ کے بارے میں سنو ہیں یہ کون ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ کہتے ہیں ابراہیم اپنے بیٹے کو میرے نام پر دبا کر ابراہیم پرواہ نہیں کرتے اور اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے یا منا ادبا ہو کام گرما کرا کالما ابراہیم علیہ اسلام کون ہے جو قوم کے بت توڑ کے اور شیرت پر انہیں نام تند کر رہے ہیں کہتے ہیں افسوس اس پر اور ان پر جنہیں تم اللہ کے سواب بولتے ہو جنہیں بولتے ہو وہ اپنی مشکل بھی ہٹا سکتے تم پر افسوس افسوستے ہو تمہیں اپنی بناری درتے تمہاری بنی دبتے پھر تم ان فون کے سامنے جا کے اپنی حالتیں پیش کرتے ہو یہ ابراہیم فلی اللہ اتنا بڑا مباحث بھی شیرت سے ڈرتا ہے کہ صحیح زندگی میں کوئی شیرت نہ ہو جائے پران ابراہیم ہے قرآن کریم کے پارے میں سورہ ابراہیم ابراہیم قرآن کو بڑا موحد بندہ ہوں مگر مجھے اور میرے بیٹوں کو شرک بتوں کی پوجا کرنے سے بچا لے ابراہیم دعا کر رہے ہیں اعلی کے بت پرست نہیں ہیں مسئلہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ مواحد کو بھی ہر وقت اللہ تبارک و محبت سے شرط سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے کیوں بن ریجمان رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے روایت کرتے صاحب بھی شادی ابو بکر صدیق بھی شادی ہے رضی اللہ تعالی ابو بکر صدیقی کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر کو من اقوام شرف کی چال کیونٹی کی چال سے بڑی ہے کیونٹی کتنی بڑی چلتی ہے مگر شرف اس سے بھی باریک کی چال چلتا ابو بکر صدیقی کہتے ہیں رضی اللہ سے یا رسول اللہ اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا یا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کے علاوہ بھی کوئی صرف ہے اور ابو بکر صرف اترم شیرت ہے اللہ کے سوا کسی کے سامنے سیدا نہ کرو یا پیار نہ کرو یا رکو نہ کرو یا کسی کے نام کی نظر ویاز نہ دو یا اللہ کے سوا کسی کی کے نام پر دبا نہ کرو یا اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو صرف اترم سیرت ہے اور ماں آب وکر اس سے بڑھ کر بھی صورت ہے اشور کو صرف اشر کو بھی نمک بھی چال چلتا ہے صرف کی چال کیوںٹی سے بھی ہے, سے بھی ہے اللہ سمجھ نہیں اللہ کے رسول مثال دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی ہے اسے اپنے سامنے دشمن کو دیکھا دشمن اسے قتل کرنا چاہتا ہے آنند فانند ادھر سے کوئی اور آدمی نکل آیا جو اس دشمن کو پہچانتا ہے دشمن یہ دیکھ کے قتل کرنے کے ارادے سے بات رہا کہ آپ تو میری شناخت ہو چکی ہے ایک دوسرے آدمی نے مجھے دیکھ لیا ہے اگر میں نے اس کو قتل کیا تو میں پکڑا جاؤں گا فرما اگر بندہ یہ کہے لولا فلا فلا فلا فلا اگر کہا آدمی نہ ہوتا تو فلاح آدمی مجھے قتل کر دیتا میرے محمد رسول اللہ یہ بھی شرک ہے یہ ہے شرک کی چار یہ حکومت سدیت رضی اللہ تعالی تو میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں ہو سمجھ لیجیے آدمی ہے اس نے اپنے گھر میں رکھوالی کے لیے کتا رکھا ہوا ہے رات کو اس کے گھر میں چور گستا ہے کتا بوکنا شروع کر دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے بھاگ جاتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ کتا نہ ہوتا اگر تو رات کو میرے گھر میں چوری ہو گئی کتے نے مجھے بتا دیا یہی سورت بچانے والا کون ہے کتا تو نہیں ہے سے محفوظ رکھنے والا اور قاتل کے حملے سے بچانے والا کون ہے اب مارکیور اسی طرح گولا مان یہ مسئلہ سمجھ لو تو عید شروع کی ہم نے مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو کوئی آدمی کہتا ہے اور بھائی میں اگر کوئی کام کروں گا تو بھائی اللہ تعالیٰ مجھے دے گا نا حرکت میں برکت ہے اگر کام نہیں کروں گا تو اللہ کیسے نظر دے گا تمام علماء امت کہتے ہیں یہ شرف سے صرف یہ کہے کہ کام کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کام میں اللہ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے کرتا ہوں نزت میرے اللہ کے پاس سے آ رہا نزت کام میں نہیں تھے لزت میرے اللہ کے پاس ہے اور کتنے ہی کام کرنے والے ایسے ہیں اس کی مثال آپ سمجھ سکتے سارا مہینہ محنت کی ایک آفیسر نے اپنے دفتر میں دھیانتداری سے کام کیا جب تنخواہ وصول کر کے دفتر سے باہر نکلا پورا مہینہ پس گیا کام کرتے کرتے باہر آ کے ڈاکو میں پھاڑا ساری تنخواہ چین لی کام میں ریور تھا نیلک تو نہیں ملا اس یہ تو روتا پھر رہا ہے اگر کام میں رزق ہو محنت میں رزق ہو تو سب سے مالدار مزدور کو ہونا چاہیے نہ کہ چار خانے دار کو ہو تو آرام سے کسی پہ بیٹھتا ہے سارا دن حکم چلاتا ہے کہتا ہے رزق تو اللہ ہی دیتا ہے مگر میں کچھ کرتا ہوں تو مجھے دیتا ہے نا اس کا مطلب ہے کچھ اس نے دیجا کچھ میں نے حصہ ڈالا یہی سرکش ہے یہ بالکل انسنے اور مسکرانے کی بات تو نہیں ہے توحید ہے اس کو اللہ لاہ یو فرم کب ہی و یو فرما دونوں زار کل من شاہ ومنشر لا فقب اس طرح صورت اتنی باریک کا ہے جس طرح کوئی شخص اپنے آمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا حدیث پاک میں ہے جنت میں ہر شخص اللہ کی رحمت کے سہارے جنت میں جائے گا علی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شخص کو اس کے اعمال قیامت کے دن عذاب سے چھپتارا نہیں دلا سکیں گے عصیفہ عائشہ صدیقہ تجربہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہنے لگی ملا ہم تیار سور اللہ اللہ کیسے آپ بھی بڑی نیکی کرتے ہیں آپ کے نیک کامال بھی آپ کو قیامت کے دن اللہ کے اداب سے نجات نہیں دلائے گا اگر تو عائشہ صدیقہ پہرا کئی بار اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بات سن کے وسیع اللہ, اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر مبارک یوں پکڑ لیا مخصری محدثین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک چکر گیا کہ عائشہ نے مجھے اللہ کی رحمت سے مستسمہ کر دیا یا پھر آپ پر اللہ کا خوف غالب لبا گیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول ولا اللہ رحمت بخاری و مسلم کی صحیح حدیث ہے ولا برحمت نجات میں محمد کی بھی نہیں ہو سکتی اگر اللہ نے رحمت رکھ کوئی شخص نجان حضر میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر عمل کرتے کیوں ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے بات سمجھیے ذرا میں ایک مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں عمل کی وجہ سے جنت میں جانا نہیں ہے تو پھر عمل کرتے کیوں ہیں کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ عمل کرو واہ منوش والے نیک عمل کرو نیک عمل اللہ کا حکم جانتے ہوئے کرتے ہیں مگر اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے ہی رت محنت میں نہیں ہے کسب میں نہیں ہے ملازمت میں نہیں ہے جزت اللہ کے پاس ہے مگر محنت اور کام اور ملازمت کرتے کیوں ہیں جی کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ کرو بس کام اللہ کا حکم جانتے ہوئے کرتے ہیں محنت اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں ادھر بھی اللہ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہیں ادھر بھی اللہ سے رزت کی, کی توجہ رکھتے ہیں. رک کس سے مانگتے ہیں اللہ سے اور اگر رجک محنت میں ہو تو پھر تو یہ جتنی مخلوقات کچھ بھی نہیں کماتی انسانوں کے سوا یہ تو ساری بھوکی مر جائے تو پرندے صبح سویرے نکلتے ہیں ابھی شری میں آتا پیٹ ساتھ لگا ہوتا ہے شام کو جاتے ہیں بڑے پیٹ جاتے ہیں ایک دانا بھی نہیں جاتے دسہرا نہیں کرتے را تازہ روزی کھاتے نہیں کھاتے کون سی محنت کرتے ہیں کہ اس کے یہاں مزدوری کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے بہت پہلے ہندوستان میں جب لوگ اردو زبان بھی نہیں جانتے تھے تو علماء اسلام نے پنجابی زبان میں اور بے بےخصوص پنجابی شیروں میں دین کی خدمت کی اس ہندوستان میں ایک انھی عالم گزرے ان کے بعد ان کا بیٹا اہل جی صوبہ اور وہ خاندان تا حال موجود ہے اس خاندان کے ایک فرد کے ابتدا میں ہماری جماعت کے اب مستقل نمازیوں نے دو نمازیں بھی پڑھی ہوئی ہیں جمعۃ المبارک کی مولانا محمد الدین لکھوی مولانا محمد الدین لکھوی کے پردادا حافظ محمد لقوی رحمۃ اللہ علیہ وی صوبے اور حافظ محمد لکھوی کے والد حافظ بار اللہ لکھوی انجھی تھے تو آفر بار صلاح لقوی نے پنجابی زبان میں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ توحید کیا ہے اور شیرت کیا ہے کیا نشیر لکھے اس سلسلے میں آپ کو پنجابی سمجھیں اگر تو اس پر غور کریں وہ کہنے نے کوئی آپ سے روزی رب تھی ہر بیندہ ہو پر کیتے بادو نہ ملے اے بھی کفر کرو یعنی جو کہتا ہے نا کہ رونی تو اللہ ہی دیتا ہے مگر کام کریں گے تو ملے گی وہ کہتا ہے سنی کفر وہی آنکھیں روزی رب تھی کہ ہارو دیندہ ہو پر کیتے بازو نہ ملے یہ بھی کفرک ہو جو آخے روزی رب تھی جو آخے روزی رب تھی ہاں وہ آگے کہتے ہیں جو شخص یہ کہے کہ روزی تو اللہ ہی دیتا ہے مگر میں کرتا ہوں تو مجھے ملتی ہے تو پھر یہ مشرق ہو گیا اور جو کہے روزی رب تھی جو زبان جو دل تھی کہے کسب تھی رب تھی کہے زبان کہتے پھر ایسا بھی ایک طبقہ ہے جو دل سے تو نہیں مانتا اور دل سے تو کہتا کام کریں گے تو ملے گی زبان سے بسب یا نہیں روزی دیتا ہے اے تو منافق بج تو رب تو مان گیا جو آخر روزی رب تھی تو کسبو نہ ہی کج ایک اگلا گروہ جو کہتا ہے روزی تو اللہ ہی دیتا ہے بھائی کام سے تو نہیں ملتی ہاں یہ اگلا شیر تھا وہ کہتے جو آخر روزی رب تھی ہارنی گیندا ہو پر چیزیں بازو نہ ملے اے بھی کفر ہو جو آخر روزی رب رب تھی رب ہو کسب تھی مشی کو پچھان तो आपके रब देता है मोह काम करेंगे तो मिलेगी पक्का मुश्किल है आगे चल के कहते हैं जो आपसे रोजी रब की कसबो ना ही पर कारण कसब पवे हराम हो पे आप भी बोझो वो कहते हैं एक बंदा कहता रोजी तो अल्लाह ही देता है कहीं रिश्वत क्यों लेता रो फिर ते तेरा अल्लाह पर कौन सा विमान रोगी तो अल्लाह देता है फिर तू मिलावट क्यों करता है रोगी तो अल्लाह देता है پھر تو نجائز کیوں کرتا ہے اس کا مطلب تیرا اللہ پر کوئی ایمان نہیں ہے جو آکھے روزی رب تھی تے کسو نہ ہی کج پر کارن کسب پوے ہرام و بھی بولے یعنی وہ کہتے خود اندازہ کر اس کو کون پوے نہ شوبے حرام روزی کارن جو مومن سالے جان تے دوست رابا ہو تے فلم کو جس کا قیدار بھی ہے روبی تو اللہ دیتا ہے بندے نہیں دیتے کام سے روبی نہیں ملتی پھر وہ حرام بھی نہیں کرتا وہ کہتا نہیں بھائی میری روبی تو اللہ کے بعد ہے مجھے ملاوٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے رشوت لینے کی کیا ضرورت ہے تو مجھے حرام کروانے کی کیا ضرورت ہے کہتے ہیں یہ نیک آدمی ہے مومن ہے صالح ہے اللہ کا دوست زمین پر اللہ کا دوست کبھی نہ صبح حرام بچ روبی کارن جو اے مومن صالح جان توں تو دوست رابطہ ہو مسئلہ سمجھ لیجیے اشرف اچھا مل گمی نمل میں حدیث پار سمجھا رہا تھا اس کی تشریح نے یہ بات سمجھائی مت کہنا روزی ملازمت میں ہے مت کہنا روزی کاروبار میں ہے سارا دن تاجر نے تجارت کی دکان پر بیٹھا رہا شام ہوئی ڈاکو آئے گن پوائنٹ میں سب کچھ گئے دکان سے روبی ملی نہیں ملی ملازمت سے روبی ملی نہیں ملی محنت مزدوری سے رونی ملی محنت کی مزدوری کی راحت کے وقت مارک رنگ کر دے گا معاوضہ نہیں دیتا قسم سے رونی ملی قسم کرنا کیا ہے یہ بات سنی میرے, میرے اللہ کا حکم ہے میرے اللہ کا حکم ہے محنت کرو میرے اللہ کا حکم ہے اس سلسلے کے اپنے آپ کو کھپاؤ مگر یہ اعتماد نہ رکھو کھوک رونی اس میں سے ملے گی اس طریقے سے فرق بن جاؤ گے اشوک کو آفاربھی بل نبل تو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ موہد کو بھی ہر وقت صرف سے بچتے رہنا چاہیے اور بچنے کی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے ابراہیم تیبراہی اللہ کی دعا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ربی رب ربدے ہاغ رب ال اللہ کا اللہ شوق کو امن والا بنا دے بات روکنی ہوا با بنی اللہ بدل اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا سے بتایا اللہ کے ابراہیم خلیل اللہ بت پنچے ہیں نہیں آنے والے بیماری میں ڈر رہے ہیں کہیں ہم سے کوئی شرک نہ ہو جائے رب نہ ہو منی رمن آسادی فیمل رہی مسئلہ سمجھا دیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میں کہ کتنا بڑا مظاہر ہو زمین پر اسے قدم تھوک ٹوپر کر رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جبھی شرک میں پڑ جائے شرک کا معمولی سے معمولی ذرہ بھی تمام عمالے سارے کو برباد کر دیتا ہے اگر تم حمل صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرتے ہیں اپنی امت پر شیرت سے آپ راتے ان ماں آخاف والے تم سرکل اصغر اور مجھے ڈر ہے کہ تم سب سے چھوٹے شیرت میں نہ پڑ جاؤ سب سے چھوٹے شیرک میں نہ پڑ جاؤ صاحب چرام کا یار رسول اللہ آپ ڈرتے ہیں ہم سیرت میں پڑ جائیں گے ڈرتے چھوٹا سرک کون سا ہے وہ مشرق سب سے چھوٹا چرے کون سا شرما ار یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا قیامت کا دن ہوگا اللہ لوگوں کو بدلا دے گا جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کیا وہ اللہ کے پاس آئے گا یا اللہ میں نے نماز پڑھی تھی اللہ کہے گا تو مجھے اپنے باپ کو دکھانے کے لیے پڑی تھی جا اس کے پاس اس سے بدلہ مانگ اگر اس سے ہے تو اس سے لے لے جاؤ اس کے پاس اس کے پاس واپس لوٹائے مجھے میرے لیے کوئی نماز پڑھی تھی پورے نماز پڑھی تھی میرے استاذ دیکھ لیں یہ بڑا نمازی ہو یا لوگ دیکھ لیں اللہ تبار قسم ہو تعالیٰ ہم سب کو ریاض سے بتائے سب سے چھوٹا صرف اور تمام اعمال کو برباد کر دینے والا صرف اور محمد کریم ص اللہ وسلم کا ارساد پاک ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کے جلیل لوگ کا صحابی ہیں مخاری شریف میں روایت ہے آپ ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من, من ماتا اللہ دخل النار جس شخص کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی اور وہ غیر اللہ کو پکارتے پکارتے مر دو چلا گیا دو رخر دو رخ میں چلا گیا اور جابر پھر یہ اللہ تعالیم سے روایت ہے مسلم شریف میں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرما مان لاتے اللہ لا کو بھی شاید دخل الدمنا جو شخص اللہ کو اس حال میں ملا جس میں اللہ کے ساتھ شرک روکی کیا جنت میں داخل ہوگا وہ من لا کے ہو وہ من مات اور یشرف بھی شان داخل انداز اور جوش اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مر گیا پکا پکا جوشی ہے یہ نہیں کہ شاد روز کے جنت میں چلا جائے گا شام پیدا نہیں ہوتا اب جہنمی ہے مشرک ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اللہ تبارک سو تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تبار قسم ہو تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے اپنی پناہ میں رکھے بات سمجھیے ذرا شرک کیا ہے میں نے آج پھر یوں سمجھ لیجیے توحید کے جو پچھلے خطبات دیے ہیں ان کو اش نو شروع کر لیا ہے اس لیے کہ آپ سمجھیں شرک کیا ہے کہ اللہ تبار قسم ہو تعالیٰ کی ذات اقدس میں کمال مطلق من جمیل بجے اٹھایا جاتا ہے ہر لحاظ سے اللہ تبار قسم تعالیٰ کی ذات کامل اکمل کتنی کامل ہے کتنی اکمل ہے میرا غور کیجئے اللہ کے پاس خیزانے ہیں کتنا کمال ہے اس کے پاس خیزانوں میں حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اللہ تبار قسم تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر زمین پر رہنے والی ساری مخلوق اور پانیوں میں رہنے والی ساری مخلوق اور سارے دن اور سارے انسان سارے جمع ہو کے ایک جنگل میں کٹھے ہو جائیں اگلے بھی اور پچھلے بھی جتنے پیدا ہو چکے ہیں وہ بھی جتنے مر چکے ہیں وہ بھی اور جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی سارے کٹھے ہو کے اللہ سے اپنی اپنی خاص کے مطابق مانگے انسان کا تو جی نہیں بڑھتا کتنی ان کی خواہشات ہوتی ہیں لا ممتحی اللہ کے اپنی اپنی خواہشات کے مطابق مانگے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق ادا کرے جتنا اس نے مانگا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ کہتا ہے پھر بھی میرے خزانے میں اتنی کمی باتیں نہیں ہوتی جتنا سمندر کے مقابلے میں پانی کا ویس سکتا کتنا کمال ہے اس کے خزانوں کا دے بھی اتنا اور کمال بھی اتنا تو اس کے خدانوں میں کمی نہیں آتی جب اللہ تبیر و تعالیٰ میں نم جمیل بزرگ کمال متلف مطلب پایا جاتا ہے تو کسی دوسری صفت میں اگر اللہ کے ساتھ آپ کسی دوسرے کو پکار رہے ہیں تو یار یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس شفت میں جتنا کمال اللہ کے ہاں ہے اتنا ہی کمال اس دوسرے میں بھی پایا جاتا ہے گو اس دوسرے کو آپ نے اللہ کا مشین اللہ کا شبیر اللہ کا ند اور اللہ کا اللہ کے برابر تسلیم کر لیا یہی شرط ہے اس کے برابر کسی کو مان لینا اللہ تبار قسم و تعالیٰ اس سے منا کرتے فلاں اللہ اپورکھی ہاگ الله ہاڑی والوں ساڑھے مشہور وبا آپ